جی امام قادہ اخیرہ میں تھے اور ایک شخص نے نماز کی نیت باندھ کر قادہ میں بیٹھا ابھی کچھ پڑھ نہ پایا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا مختلف یہ تحیات پڑھ کر کھڑا ہوگا یا ایسے ہی کھڑا ہو جائے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر بیٹھ گیا تو تو اسے اطیات پڑھنی ہوگی لیکن امام نے ایک طرف اتنا لفظ بھی کہہ دیا السلام علیکم اب امام نماز سے خارج ہو گیا اب نیت نہیں کرے گا اپنی نماز پڑھے گا